لا رحم الله وبصره المطهره احمد محمد قال حضره الله صلى الله عليه وسلم قال حضره البقر و جزورو ان کم تجری بکر گائے بیل اور اونٹ کتنے افراد کی طرف سے قربانی میں کافی ہو سکتے ہیں حضرت جابد ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسالت میں حج تمتع کیا کرتے تھے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے کو ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ الگ الگ احرام کے ساتھ کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے اور جب عمرہ سے پارو ہو جائے تو حج کا احرام باندھے تو ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کرنے کو تمتو کہتے ہیں اس میں حاجی پر قربانی باضی ہوتی ہے تو ہم لوگ عہد رسالت میں حج تمدو کیا کرتے تھے نذبہ البکار تھا انصب اطن و تو ہم گائے دبا کرتے تھے سات آدمیوں کی طرف سے اور اوڑ بھی دبا کرتے تھے سات آدمیوں کی طرف سے نشری کو اس میں ہم سات آدمی شریک ہوتے تھے بڑھیا من بالبقره عمان من جب حدیبیہ میں روک دیے گئے اس سال عمرہ کرنے سے اور احسار انل عمرہ محصر ہو جانا ثابت ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی جو حدی کے جانور لائے ہو ان کی قربانی کر دو اس موقع کا بیان ہے کہ ادیبیا میں ہم نے نہر کیا اونٹ کا سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے کا سات آدمیوں کی طرف سے ایک روایت دس آدمیوں کی طرف سے اونٹ کے کافی ہونے کی وہ آپ مشکا شریف میں پڑھ چکے ہیں سمجھ گئے جو ان روایتوں کی وجہ سے منسوخ ہے لیکن بعض اہل ذاہب کا مذہب اسی پر ہے اوٹ دس آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے پڑھئے <سلام> یہ باب اس بکری کے بیان میں ہے جس کی قربانی کی جائے جو دہا مجہور جس کی قربانی کی جائے ایک جماعت کی طرف سے حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا نماز اضحاء کے اندر عیدگاہ میں تو جب آپ اپنا خطبہ پورا فرما چکے نزالہ میں ممبر ہی آپ اپنے ممبر سے اترے وہ ات اوتیا بھی کباشن اور آپ کے پاس ڈمبا لایا گیا واہ ذبح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور پڑھا ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر حاضہ عنی و لم یوزح من امتی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے ہیں اس سے بعض لوگوں نے استطلال کرتے ہوئے یہ کہا گھر کے اندر ایک بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اگرچہ اس گھر کے اندر بہت سے افراد تن تنہا صاحب نصاب ہوں سمجھے نا اگرچہ اس گھر کے اندر بہت سے افراد صاحب نصاب ہوں لیکن ایک بکری کی قربانی ہو گئی تو پورے گھر والوں کی طرف سے جیسے کھانے کے لیے کافی ہو گئی ایسی ہی قربانی کے لیے بھی سب کی طرف سے وہ کافی ہو گئی یہ بعض لوگوں کا مذہب ہے لیکن جمہور اس کے برخلاف ایک بکری کی قربانی ایک ہی, طرف، ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے ایک سے زائد آدمیوں کی طرف سے نہیں رہا آپ کا یہ فرمانا و امن لمودا ہی مل امتی تو یہ کہنے سے آپ کا مقصد ایسے لوگوں امت کے ان لوگوں کو جو کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ہیں ثواب میں شریک کرنا ہے ثواب میں شریک کرنا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے گی بڑی ہے حضرت ابن ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قربانی اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے عیدگاہ میں اور ناپے کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی آپ کی اتباع میں ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ نماز عید کے بعد عیدگاہی میں قربانی کر لیا کرتے تھے اور یہ اولا اور افضل ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ گھر گھر پہنچنے کے مقابلے میں گوشت کے ضرورت مندوں کا عیدگاہ میں پہنچنا آسان ہے گھر گھر پہنچنے کے مقابلے میں گوشت کے ضرورت مندوں کا عید میں پہنچنا اور ان کو دینا آسان ہے کیوں اس لیے کہ اولن تو گھر جانے پہنچنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ پہنچتے ہی قربانی کر لیں گھر پہنچنے کے بعد کچھ اور بھی کام نکل آتا ہے تو تاخیر ہوتی ہے اب ایک ضرورت مند آیا بھی معلوم بھی ابھی ابھی گوشت تیار نہیں ہے ابھی قربانی نہیں ہوئی چلا گیا دوسرے گھر پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آنا اور وہاں تو وہ سب کچھ سامنے ہے اور عیدگاہ میں نماز کے بعد کچھ اور کرنا ہی نہیں قربانی ہی کرنی ہے چلیے بان حمس الرعوم بالأضعيم وفيه قال حزد المغادرين والماليين بالله من أجيبت لنا رضى بنت عبد رضي الله تعالى عنه وأنه قال قالت صبيب وعشة بطبي الله تعالى عن هذا قنور دفنا سميناء البالية لعضرة في فيما لنسوه بالله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا والسلام وتصدقوا مما بقي قال فلمما قال فما قال بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد قال لنا سيدنا يومنا الذي ظحالهم الذين من بذكم من من من وتدنو منها الاصيتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال قالوا يا رسول الله ابتدا اسلام میں جب ہر شخص کو قربانی کرنے کی وسعت نہیں تھی آپ نے قربانی کرنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اتنا گوشت رکھ لو جو تین دن تک تم کھا سکو باقی جو گوشت ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کو جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ان کو دے دیا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں دفاع ناس من اہل البادیتی حضرت الضحاء یہ ہاں کہ ضمے فتح کثرے تینوں کے ساتھ پڑا حضرت الضضح حضرت الضضح حضرت الضحا حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں گاؤں میں رہنے والے کچھ لوگ آئے عید الاضحی کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی گوشت کے لیے تو اللہ کے رسول سا اسلم نے فرمایا عیدرو لسلاس قربانی کرنے والوں کو کہا کہ ذخیرہ کر لو گوشت کا تین دن کے لیے وہ تصدقو بیما اور ستواں کر دو باقی گوشت قال حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما کانا باد پھر جب اس عید الاضحی جس میں آپ نے تین دن کی ضرورت سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا تھا اس عید الاضحی کے بعد اگلا عید الاضحی آیا رسول اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یعنی کسی کہنے والے نے کہا نام نہیں یاد ہوگا یا رسول اللہ اللہ کے رسول لقد کاند ناسو یونتی من دہایا لوگ اپنی قربانی کے جانوروں سے طرح طرح کا نفع اٹھاتے تھے لوگ اپنی قربانی سے طرح طرح کے نفع اٹھاتے تھے उसकी چربی پگھلا لیا کرتے تھے اور رکھ لیتے تھے ویت تخینہ منا الال کا مشکیزہ اور ڈول وغیرہ بنا لیا کرتے تھے سکاول پانی کا برتن ڈول مشکیزا سب اس میں آ گیا اور, اس کی اور ان کی کھالوں کا مشکیزہ اور ڈول وغیرہ بنا لیا کرتے تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم <سلم> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نیوز ہوا کیا؟ یہ تو نیوز ہوا کہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے واما کا یہ لسکا او کما کا رابی کو شک ہوا واما کا یہ تو نیوز ہوا و مازا کا بات کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہو <تصفح> آلو تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ نحیط ان امسا کی لہومی دہایا بادہ سلاس آپ نے مانا فرما دیا تھا <تصفح> قربانی کے جانوروں کا گوشت رکھنے سے تین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے اوکے, اوکے اب سمجھ میں آیا کیا مقصد ہے سنو انما تکم من اجل فت التی دفت علیہ میں نے تمہیں مانا کیا تھا ان آنے والے قبائل کی وجہ سے جو تمہارے پاس گوشت لینے کے لیے آتے ہیں اب عام طور پر خوشحالی आ गई ہے اور لوگ قربانی خود کرنے لگے ہیں تمہیں بھی محسوس ہوا ہوگا کہ اب پہلے کی طرح بھیڑ نہیں لگتی ہے گوشت لینے والوں کی لہذا وہ جو تین دن سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت تھی وہ ممانات منسوخ فکولو لہذا اب تم کھاؤ وہ تصدف جتنا چاہے صدقہ کرو و ذخیروں جتنا چاہے ذخیرہ کرو چلیے <تصفح> <تصفح> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنّا کننا نہ ہی ناکم انلحمیہ انتا قلوہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کے جانوروں کے گوشت سے انہیں تم تین دن سے زیادہ دنوں تک کھاتے رہو کیوں منع کیا تھا نہیں کی علت کیا ہے لکے تاسا آکم تاکہ قربانی کے وہ گوشت کافی ہو جائیں تم سب کو جنہوں نے قربانی کی ان کو بھی اور جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کو بھی سب کو گوشت مل جائے یہ مقصد تھا سب کو گوشت مل جائے ہم نے تم کو مانا کیا تھا قربانی کے گوشت سے یعنی اس بات سے کہ تم انہیں تین دن سے زیادہ تک کھاؤ تاکہ کافی ہو جائے کون کساؤ کی زمین ریا لوٹ رہی ہے لہوم کی طرف تاکہ کافی ہو جائیں قربانی کے وہ گوشت تم سب کو یعنی ان کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے خود ان کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے اور ان کو بھی جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے سب کو مل جائے جا اللہ بسات بس اب اللہ تعالی نے خوشحالی عطا فرمائی ہے کہ سب قربانی کرنے لگے ہیں فکلو و ذخیرو لہذا کھاؤ جتنا چاہے ذخیرہ کرو وہ تجیرو اور جتنا چاہے صدقہ خیرات کر کے عجر آخرت حاصل کرو وہ تجیرو نہیں ہے اجارا یا اجرت اور مزدوری دینا اور تجارہ یا تجیرو تجارن اس کے معنی کیا ہے عجر لینا حاصل کرنا و اور عجر حاصل کرو <تصفح> اللہ وہ انہیام <دھیل> ایام و اکرین <عقلن> سنو یہ دن کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ تعالی کو یاد کرنے کے دن ہے لہٰذا قربانی کے اندروں میں کھاؤ پیو بھی لیکن اللہ کو نہ بھول جاؤ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت بھی کثرت سے کرو جليل بارك من لطف قال عبد الله مسلمه لابراهيم وقال عبد من ماضي حتى يا نبي اذا كنتم نبي عشان شدد ان اوصي قال فسلتاه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسن على كل شيء فاذا قدم محسن قدم والله يضاعف له الحسن في بها ولو اللہ کے سداد رس... ابن اوس کہتے ہیں کہ دو باتیں میں نے اللہ کے رسول وسلم سے سنی ان اللہ کا الاحسان احسان کل شعیب اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے فائدہ قتل تم جب تم کسی کو قتل کرو فاحسینقت لتا تو اچھے انداز میں قتل کرو کیا مطلب یعنی مسلح وغیرہ نہ کرو کہ ناک کان کاٹ کر کے الگ کر دو یہ اچھی طرح قتل کرنے کا مطلب جب تم کسی کو قتل کرو فع سینو لتا تو اچھی طرح قتل کرو ویدا ذبح اور جب تم کسی جاندار کو ذبح کرو ف آح تو اچھی طرح ذبح کرو اب اسی احسان فیصب یعنی اچھی طرح ذبح کرنے کی تفصیل اور اس کا بیان ہے کیا ولید دا آہاد کم شف چاہیے کہ تم کا ہر ایک ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لے اپنی چھری کو اہداد کے معنی؟ تیز کرنا اور چاہیے کہ تم نے کا ہر ایک تیز کر لے اپنی چھری کو ور یور زبی ہو اور چاہیے کہ ذبح کرنے کے بعد اپنے زبیہ کو ذبح کیے ہوئے جانور کو راحت دے کہ ذرا اسے ٹھنڈا ہونے دے ابھی تڑپ رہا اور کھال اتارنا تم نے شروع کر دیا یہ غلط ہے بالکل ٹھنڈا ہو جائے ایک دم ساقین <تصفح> حشام ابن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حکم ابن ایوب کے پاس پہنچا تو حکم ابن ایوب نے راوی کو شک ہو گیا کہ فکی آنند کہا یا غلمانند کہا تو حکم ابن ایوب نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ نصب دجاجتن ایک زندہ مرغی کو گاڑ رکھا ہے اس کے پیر وغیرہ کو مٹی میں دبا رکھا ہے تاکہ بھاگ نہ پائے یار مونہا اس کو دنا ہالے کی اس کو تیر مار رہے تھے سمجھے نا تو نشانہ سازنے کے لیے نشانے کی مشق کرنے کے لیے ایک زندہ مرغی کو گاڑ رکھا تھا کہ وہ بھاگے نہیں فقال انس تو حضرت انس نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم الب بہا امو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ چوپاؤں کو باندھ کر مارا جائے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ چوپاوں کو باندھ کر مارا جائے صبر بمانا حبس تو اس کا یہی ہے کہ نشانے کی مشق کرنے کے لیے اس کو جو ہے باندھ دیا جائے یا پیروں کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیا جائے کہ بھاگ نہ سکے پھر اس کے اوپر نشانے کی مشق کی جائے <coughs> پڑھیں برابل في مصابيح الله وبه قال حدثنا الله بن محمد بن النميري قال حدثنا عن فاضل قال حدثنا محمد بن القاري الذي الساهلي عن جبل الحنين قال ان كانه تعالى عنه انه قال ضحى الله صلى الله عليه وسلم فما قال يا ذوغان استحدثنا نحن هذه الشاهي قال فما زادوا تيروا منا حتى کتاب کے زبیحہ کے بیان میں بابن فی ال مسافری یدہ ہی اس بات کے بیان میں کہ مسافر قربانی کرے تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے قربانی ہو جائے گی حضرت صوبان فرماتے ہیں دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ثم کال یا صوبانو پھر فرمایا صوبان اسلح لنا لامہ حاضر اس بکری کا گوشت ہمارے لیے محفوظ رکھنا اس بکری کا گوشت ہمارے لیے حفاظت سے رکھنا فرماتے فما ضلط ات امہ مینا ہتا قدیم نل تو کا تو میں آپ کو برابر کھلاتا رہا اس بکری کا گوشت یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے اب معلوم ہے نا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے کیا معلوم ہے ہاں کہ آپ مسافر تھے نا آپ مسافر تھے بیان تو یہ نا کہ مسافر قربانی کر سکتا ہے لیکن کسی لفظ نے معلوم ہے کہ آپ نے سفر میں قربانی کی تھی لیکن یہ ہے کہ اس بکری کا گوشت ہم کھلاتے رہے یہاں تک کہ کھلاتے رہے استمرار ہے نا اس کا مطلب ایک وقت کی بات نہیں ہے وہ کہتے میں نے کھلایا بلکہ کھلاتے رہے تو کئی وقت کی بات ہے نا اور جب کئی وقت گزر گیا کھاتے کھاتے مدینہ پہنچے اس کا مطلب بہت دور تھے یہ حجت الوزا کے موقع پر سمجھا نا حجت الوضا کے موقع پر آپ نے قربانی کی تھی بکری کی اور یہ حجت الوضا وہیں مدینے میں ہوا تھا نا ہاں اچھا پڑھیے امین وبني قال احمد السلام عليكم محمد طالب بالمرضي والسلام عليكم وسلام الانام يذكر ان ابي عباس رضي الله تعالى عنهما وان مما رسل عليه ولا تتركوا مما له في اسم الله عليه واستغفروا للذين داروا فبالطعام الذين لهم كتاب فلكم مرامكم حل الارم حضرات ابن عباس نے فرمایا پکلو مما زو کی رسم اللہ ہی کھاؤ تم اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے جس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے والا تاکلو مما لم یوز کرسم اللہ ہی اور نہ کھاؤ اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے بسم اللہ پڑھ کر نہیں ذبح کیا گیا ہے فارناسا پھر اللہ تعالی نے اس حکم کو کہ معلوم لوج کر کو نہ کھاؤ اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس سے استثنا کر دیا پس فرمایا سور معاہدہ میں تعام الزین ات الکتاب ہل القم و تعامکم ہل الحم یہاں تعام سے مراد ضبیح ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے تو پہلے حکم کیا تھا کہ ان جازوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن کے ذبح کے اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اب پھر آئد تو اس میں استثناء آ گیا نہیں آ گیا کہ اے البتہ اہل کتاب کا ذبیٰ تمہارے لیے حلال ہے تمہاروں پہلا حکم معلوم یوز اسم اللہ کو جو نہ کھانے کا تھا اس سے جو ہے اہل کتاب کا ذبیحہ مستث نہ ہے تو اس کا عموم ختم ہو گیا یہ ہے نسل لیکن ارباب تحقیق نے کہا کہ یہاں نسخ ہے ہی نہیں یہاں نسل ہے ہی نہیں اور آیت محکم ہے اپنے حکم میں نہیں تو کہا تھا کہ معلوم یوز کرسم اللہ کو نہ کھاؤ تو اہل کتاب کا ذبیہ وہ تو پاک ہے اور اہل کتاب وہ جس طرح ہم اپنے دین کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ بھی اپنے دین اور اپنی آسمانی کتاب کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں تو پچھلے جو ہے لاتاک المالم یوز کرسم اللہ تو مالم یوز کرسم اللہ سے مراد زبیحا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مردار ہے اور اسی طریقے سے وہ جانور ہیں جن کو مشرقین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے وہ مراد ہے تو اس کا مضمون اور ہے اور اس کا مضمون اور ہے سمجھے لاتا قرم یوز کرسم اللہ سے مالم یوز کرسم اللہ علیہ سے کیا مراد ہے مردار مراد ہے اور اسی طریقے سے مج... وہ جانور مراد ہے جس کو مشرقین جو ہے اپنے تواغیت اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا رہا آہ اہل کتاب کا ذبی تو اہل کتاب تو اپنے پر اللہ کا نام لیتے ہیں <تصفح> حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ تعالی کے قول و ان شایاطین لنا اللہ <أَوْلِيَائِهِم> کی تفسیر کے بارے میں یہ منقول ہے کیا تنجمہ یہ ہوا کہ شیطان اپنے شاطین اپنے دوستوں کو خیال دلاتے ہیں شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے کیا تفصیل کی بناتے ہیں یقول شیاطین کے دوست کون ہیں مشقین تو وہ کہتے ہیں کہ ما ذوہ اللہ جس کو اللہ نے مارا جس کو اللہ جس جانور کو اللہ نے مارا یہ ذوا اللہ سے مراد ہے یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ جو چھری لیے گھوم رہے ہیں جانور زبا کرتے گھر گھر قربانی کرتے جس کو اللہ نے مارا پلایا کلو اس کو تو نہیں کھاتے وماں دبا تم اور جس کو تم خود دبا کرتے ہو فکلو تو اس کو کھاؤ تو ایک مذاق کے انداز میں تو اللہ تعالیٰ نے آئتنا دل کی اندھے ہو تمہیں فرق نہیں محسوس ہوتا مطلب کہ ولا تاكڑ مما لم یوز كرسم اللہ علیہ اس جانور اس جانور گوشت نہ کھاؤ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو جس کو اللہ نے مارا تو اللہ نے اپنا نام لے کر مارا بسم اللہ اللہ اكبر وہ تو وہ تو میتا کہلاتا ہے نا اس کو کھانے سے ممانت ہے قال يا رب و قال عن السلام ومن و بشهد قال عن الله عنه اللهم نعلنا وننله و قال جاد يوم لنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم انكم ولا ما قدر الله فانزل الله تعالى ولا تركضوا مما من الله عليه لا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ یہود نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اناکلو کلو مما قتل انا کلو مما مم کا مم مم کیا ہم کھائیں اس جانور کو جس کو ہم نے خود مارا اپنے ہاتھ سے دبا کیا والا نا کلو مما مم قتل اللہ اور نہ کھائیں اس جانور کو جس کو اللہ نے مارا یہ کیا بات ہے کہ اپنا مارا ہوا کھا سکتے ہیں اللہ کا مارا ہوا نہیں کھا سکتے تو اللہ تعالی آئتنا دلی ولاکرو مما علم یوز کر اس مل ہی آلے نہ کھاؤ اس جاندار کو جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو جس جانور کو اللہ نے موت دی اور اللہ نے مارا ظاہر بات ہے وہ مہتا ہے کیونکہ اس کے موت کے وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اور جس کو تم نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر تو اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا اسے خاص رکھ تو یہ دونوں میں فرق پلیجیے خدیسوں مع اخر سے اخرن مانے کاٹنا اور ذبح کرنا معاقرا بروزل مفاعلت ایک دوسرے کے مقابلے میں اونٹ ذبح کرنا ایک دوسرے کے مقابلے میں اونٹ ذبح کرنا تو یہ آراب یعنی دیہاتیوں میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی ایک اونٹ جب کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیتا دوسرا اس کے مقابلے میں وہ بھی ایک اوٹ جبہ کر گوشت تقسیم کر دیتا بڑے سخی بنتے ہوئے تو یہ پھر ایک اوٹ جب کر دیتا گوشت تقسیم کر دیتا وہ بھی ایک اونٹ اور پکڑ کر کے لاتا زبا کرتا تو ایک طرح سے ہار جیت تھی کہ کون دادا تو ظاہر بات یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا یا دکھاو اور شہرت کے لیے اور شہرت کے لیے نا اسی مغربی یو پی میں چند سال پہلے قصہ پیش آیا ہے کہ گاؤں کے ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی کے اندر جو کچھ سامان دیا وہ تو دیا ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب موٹر سائیکل بھی دی اور داماد کو پچاس ہزار روپئے کیش دیے تو دوسرا چوہدری تھا وہ چڑھ گیا وہ چڑھ گیا کہ یہ بہت بڑا بنتا ہے اس نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کار بھی دی موٹر سائیکل بھی دی اور ایک بھینس دی بھینس کے پیر میں چاندی کی پائل گلے میں سونے کا ہار اور ایک موبائل بھی لٹکا دیا ہے تو بڑا چوہدری بنتا ہے تو سمجھے یہ ہے مطارا آکرون سے جس کے معنی ذبح کرنے کے تو ایسا اونٹ جو اس طریقے سے ریا اور سماد اور نام و نمود کے لیے زبا کیا گیا ہو تو نام و نمود کے لیے تو اگر جو ولیمہ کیا گیا ہو تو ولیمہ بھی نہیں کھانا چاہیے یہ تو خیر فیری وہ ہے بغیر دعوت کے باب ما جا افی اقلی ما کر رتل میں نے کل کے سبق میں ایک لفظ کے اوپر بتایا تھا نا کہ یہ مفالت کا مصدر بھی ہے اسی وزن پر مفالت کا اس میں مفول بھی آتا ہے تو اس کو جو ہے اس میں مفول مان لو آ کرا یو کتن پہا میرا یو آ کر آ کرتن پوا بات کا بیان اس حدیث کا بیان جو آئی ہے گاؤں والوں کے فخریہ طور پر دبا کیے گئے اونٹوں کو کھانے کے بارے میں نہ رسول اللہ عقلی مآ کا رسل آ رہا اللہ کے رسول شاہم نے منع فرمایا ہے گاؤں والوں کے فخریہ طور پر دبا کیے گئے اونٹوں کو کھانے سے قال ابو داؤد ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں تو ابو ریحانہ نے ابن عباس سے اس حدیث کو مرفو کیا ان ابن عباسن اعلی نہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک دوسرے راوی ہیں غندور بخاری شریف میں بخاری ان کے سند میں بہت آتے ہیں غندور ابو داؤد کہتے ہیں کہ غندور نے اس کو ابن عباس پر موقوف کیا ہے ابو ابوداؤد اسم و ابی ریحانتا عبد اللہ ابن مطر متر کے اندر ابن عباس کے شاگرد جو ابو ریحانہ ہے وہ تو کنیت ہے نام کیا ہے تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ کا نام عبد اللہ ابن مطر ہے کل چھبیس جنوری ہے